السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم پیش قدمت ہے علامہ خان علی ذہیر کی تکریر پیش کش عمر عشت جالکوٹ حسوسی تعاون شیخ طارق محمود حافظ عباد آئیے سماعت فرمائیں آئیوہ الذین آمنوا خلو فی حلم کافر ولا تکرئو خطرات الشیطان تعریفات و دہ لا شریف خالق کائنات مال کے سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود السلام ہوتی ہے اپنا سو مقدس جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ وبار وسلم ہے وضاط مقدسہ مبارکہ مطالعہ رحمت قائدات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل قائدات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا محمد رسول اللہ قائدات میں امام رحمت اور امام ہدایت بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے امت مسلمہ کو راہ حق پر گامزن کیا اور غیر مسلم اقوام اور امتوں کو اسلام کی راہ دکھائی انہیں توحید سے آشنا کیا محرور فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کائنات نے ایک مکمل ضابطۂ حیات دے کر اس دنیا میں مبوس کیا اور آپ نے زندگی کے تمام پہلو پر انسانوں کی رہنمائی کے لیے قیامت تک کی ہدایت کے لیے واضح اصول اور ضوابط مقرر کیے محمد رسول اللہ لا, لا, لا, لا, لا. وہ قواعد اور وہ اصول جو اس دنیا میں انسانوں کی فلاح اور محدود کے لیے لوگوں کے سامنے رکھے اور بیان کیے ان میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ سرد میں شریک ہو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق رکھے اور ایک دوسرے کے رنج و عالم کو تقسیم کریں انہیں بانٹے اور ایک دوسرے کی مدد و معاورت کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائے ساتھ ہی ساتھ رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رہنمائی کے لیے جو اصول عطا کیے ان میں یہ بھی تھا کہ اگر کسی سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جو اخلاق کے معیار سے جڑی ہوئی ہو یا اللہ کے احکامات سے ہٹی ہوئی ہو یا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہو یا ایسی چیز ہو جن سے انسان کے شرف اور عبا آتا ہو تو ایسے آدمی کو میں میں اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے اور علم ہو جائے تو وہ بجائے اس بات کے کہ اسے شہرت دے لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کریں اور مسلمان معاشرے میں اس بات کو پھیلا کر مسلمان معاشرے کی اخلاقی تباہی کا سبب اور باعث بنے اس کو, اس کو مکتور چھپانا چاہیے اس پر پردہ ڈالنا چاہیے امام کائنات علیہ نے ارشاد فرمایا جو اپنے بھائی کے قیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے حیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا جس طرح کے اس نے اپنے بھائی کے گنا پر پردہ پر ڈالا خدا بند عالم کے دن جب ساری کے لوگ اس کے ساری سامنے کھڑے ہوں گے اس کے کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اپنی سے اسے دھام پر جنت الفاء وطا فرما دے گی اتنی بڑی بات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ پردہ پوشی اس کلر اسلامی تعلیمات میں اہمیت رکھتی ہے نبی کائرات علیہ السلاۃسلام نے خدا کیوں کے گناہ ہو کے پردہ ڈالتا ہے اسی طرح مرغوں کو بھی اپنے بھائیوں کے گناہوں کے پر پردہ ڈالنا چاہیے ان کی صبر پوشی کرنی چاہیے ان کے گناہوں کو عام لوگوں کے سامنے پھیلانا اور انہیں نشر کرنا انہیں لوگوں کے سامنے رکھ کسی صورت کی رسوائی ہوگی اور وہ آدمی جس کے بارے میں یہ توقع کی جا سکتی ہے اور امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی وقت آ کر اپنے گراہ پر لازک ہو کر اپنے رب سے وافی بن کر اپنے اللہ کی وار کا اپنے گراہ وہ پاس ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے زندگی کو اختیار کر لے گا رسوائی اور مدربی سے اس کو وہ جوق میسر آ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ یہ سمجھتا ہے کہ ابا بدلاؤ تو ہو نہیں آ اب اور اس کے سوا میرے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے چلو جو کرنا ہے کرتے رہو اس لیے کہ گنا ہو انسان کو بہت زیادہ جو چیز باز رہتی ہے وہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو میرے گرا کا علم نہ ہو جائے لوگوں کی گزاحوں سے میں مت رہ جاؤں لوگوں کی زبروں سے میرا یہ ایک چھپا رہے اور اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ اب آج پر سب کو پتا چلی گیا ہے گناہ کا سارے لوگوں کو یہ ہو ہی گیا ہے تو پھر وہ گناہ کرتے ہوئے اس کبھی حسکاڑ اور تجمز اپنے اندر نہیں پاتا جس قدر کے رفظ اور اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میری گراغائی کا علم کسی دوسرے کو نہیں دوسرا اس سلسلے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت زیادہ تلقی کی اور قرآن حقیق جو بھی اس کا بہت زیادہ حکم دیا گیا اس کا سبب یہ ہے کہ گزا کی تشہیر سے لوگوں کے دلوں کے اندر سے بنا کے خلاف نفرت ختم جاتی ہے اس وجہ سے کہ اگر ہر روز کسی بات بار انسان کے سامنے اسی شخص بڑے خیل کا تذکرہ کیا جائے تو اس کتابیں اسے اس کے فکر سے بڑی نفرت پر آواہم محسوس ہوگی لیکن اہمسا کی جب کے ساتھ ایپ کا ذکر اس کے سامنے ہوگا تو اس کے دل سے اس گزر اور ایپ کے ساتھ جو حرارت اور نفرت موجود ہوگی اس میں کبھی آتی جائے گی اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ خود اپنی یوایت کے اس گزر کا ذکر کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی پہلے اسے لوگوں سے سنتے ہوئے بھی آیا آتی اب اسے خود سے خراب کرتے ہوئے بھی کوئی شرط محسوس نہیں ہوگی اس طرح یہ غروح یہ برائی اور یہ ایپ زبانی طور پر لوگوں کو بنانا ہوتا جائے اور پھر اللہ بعض کرے ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ اس کرتے ہوئے جو ایپ محسوس نہیں کرتا وہ اس کا انتظام کرتے ہوئے بھی کوئی بھیا محسوس نہ کرے اس طرح بنا معاشرے میں سرکار کی طرح بھائی جاتا ہے پرانے مزید میں رب جلال نے جہاں گناہ کی مذمت کی ہے وہاں گناہوں کا ذکر کرنے والوں کی بھی بڑی مذمت کی سرماضل ندی کا جو حدود تشیر پاشا فل ندی یا دنیا وہ لوگ جو الکرات اور سبارش کا لوگوں کے درمیان ذکر کرتے ہیں لوگوں میں برا ہو لوگوں نے برائی کو پھیلا کرتے فرمایا اللہ کا ان پر بھی اسی طرح کا جس طرح کے برائی کا اختتام کرنے والوں کے آتا اس لیے کہہ نے لوگوں کے اندر برائی کو دوبارہ بنا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی برائی کے اندر وصول دیکھے اور محسوس کریں کہ میرے سوا اس کو کسی نے دے گا یا تو اتنے لوگ لو کہ تلا ہی جیسے اس آدمی کو سلاح لے لو دے اور وہ لوگوں کے لیے ابرت کا برقا ہو سکے یا تو ایسی صورت ہو پھر تو وہ ایک شری عدالت کے اندر جا کر اسلامی قدا کے پاس حاضر ہو کر ایسے شخص کے شام گواہی دے کر اس کو کیا پہنچانا چاہیے آج اگر ایسی سورج نہ ہو تو پھر گرا ہو کے اس کی اگیائی کر کے لوگوں کو اس بات کی طرف تردید کرنی چاہیے کہ اگر اتنے بڑے آدمی نے ان آدمی نے گرا کیا پٹ کیا ہے تو ہم تمہیں ہوئے آج ہم بہتر الرسول شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کی سچائی کو اور اس کے نتیجے میں متقب ہونے والے افراد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اس کے پریس کے نتیجے میں ہمارے اندر ہمارے واقعے کے اندر جو تاریخی اور بربادی کیب ہو رہی ہیں اس کے ساتھ کر دیکھتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوسلم اپنے زبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر اس طرح اپنے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنا دیا ہے جس کو مسلمان اور اسلامی معاشرہ کہتے ہوئے شرکت اور چل اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج اچھے بھرے شریف لوگوں کے نزدیک چھوٹے چھوٹے بزرگوں چھوٹے چھوٹے ہوتے بڑے بڑے بزرگوں سے نقصت نہیں رہی کبھی ایسا زبردست تھا کہ اگر پورے محلے میں ایک شخص ایک ایسی حرکت کا انتخاب کرتا تھا جسے اخلاقیات برائی کو انسول کرتے ہوئے کوئی حیامت اس دیکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو آج ہر روز اخبارات کے اندر وہ پہاڑیاں پڑھتے وہ کسے اسے ہیں وہ کپڑے پڑتے مسلمان وارگ بھی مسلمان عورتیں بھی ہم بھی ہماری بیٹیاں بھی ہماری جوان بہنے بھی, بھی ہماری مائیں بھی ہماری بہویں بھی ایسی خبریں پڑھتے اور ایسی خبریں انہیں پڑھنے کے لیے بھی ایسی وہی آتی جاتی ہے جن کا ذکر کبھی لوگوں کے سامنے بھی نہیں کیا جاتا تھا اور اگر کوئی ایسی بات کا اظہار بھی کرنا چاہتا تھا تو اس کی پیشانی وسیلے سے جڑ جاتی وسیلے سے جاتی اور وہ بات کو اشاروں اور کناروں میں تھا اور سب معاشرہ باپ مشرا تھا معاشرہ پائے مشرا تھا معاشرہ خود پر دوڑتا تھا لوگ برائی کے دفتر کرتے اور اپنے بچوں کو برائی سے بچا کے انہیں من کراف سے محفوظ رکھتے تھے آج آج چونکہ اس برائی کا تکرال ہو گیا ہے اس لیے اس کا تذکران اور تکرا اس کا انتقاب کی آج کوئی کباب کی بات نہیں رہی چلا چل یہی کام ہے کہ آج وہ لوگ گٹھ بند بھی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کا اس دنیا میں تذکرہ کرتے ہیں اور وہ لوگ بہتر قسم ہے وہ لوگ بڑے مذہب ہیں جو سرورے کائرات کی تعلیمات کے چہرے کو حسف کرتے ہیں بےآیامی کا انتخاب کرتے ہیں بے شرمی کو فروغ دیتے اخلاقی قبروں کو بحال کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ والے پلے کے زمانے میں اور عورتیں آپ کے صحابہ کے زمانے میں آپ کے گلکار رشدی کے دور میں اور عورتیں جب بھی کسی رائے من سے گپتگو کرتی تھی وہ دیوار کی اور اوٹ کے پڑھنے کے پیچھے سے گتگو کرتی تھی اور اس گپو کے اندر بھی اللہ کے غری نکر دیا تھا قرآن کو ہو کر دیا تھا لاک الزر کو سید البی اے روپوں کی بیلو اے مسلمانوں کی بیٹو اے بوگلوں کی پیڑوں پردے کے پیچھے سے بھی کرتے بھکت ہوئے اپنی آواز میں لو زیادہ کرو اپنی گپتگو میں اور مٹھاس کا لہجہ پیدا کرو کیوں فیصد کا ہوگی ہارا کرو اس لیے کہ بیمار دلو والے لوگ بیمار دلو والے لوگ کا کر لو لوگ کرنا تمہاری گفتار کی نقری سے ہی غلط ہو جائے گی یہ کس نے کہا ہے ربد العظین نے اپنے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو آگے بڑھایا سروا کیا وہ کر میں جاتے ہوئے خوشبو لگا کے نہیں جا سکتی ہے چادر پانی ہوئی ہے برداشت کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود گھر سے باہر نکلتے ہوئے خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ آواز تمہارے کپڑوں سے پٹنے والی خوشبو کے سارے تمہارے کسان کے بارے میں گفتگو کرنے لگے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ پھر آپ نے ایک شاپ سمایا چرو گھر سے باہر نکلے اور دیکھ کے نہ نکلے چونکہ پہل کے نہ نکلے اور ابھی پچھلے دس برسوں تک ہمارے پنجاب میں اور پہنچا کسی افزل میں تارے جن کے ساتھ ہلکے گھونگھرو بنے ہوئے ہوتے اور بہت زیادہ گھنگرو بھی نہیں ہوتے چودی کی بنی ہوئی تارے جس کو پنجابی میں تجلا بھی کرتے اور سے اپنے پیروں میں پیدا کرتی تھیں اس لیے کہ اس عورت کے چلنے سے سے لوگوں کی نشانیں جانے والی عورت کی طرف چاہے اور بلا کیے ہوئے ہو اس کی طرف اس لیے تو حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کر سلا بہن کر عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے منع سلح دہن کے بھی گھر سے باہر نکل آجوب کھان کے گھر سے باہر کے ذریعے کائنا علیہ لے گی کی حدیث پاک ہے آپ نے فرمایا جو اور پہن کر یا خوشبو لگا کر گھر سے رائے کرتی ہے فرمایا جب تک گھر میں واپس نہیں آ جاتی اللہ اس کا شمار بنکاروں میں کرتا ہے آج اسلام نے برائی کے راستوں کو بند کرنے کے لیے صحافی اور پتہ یاد کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں کی آبادگی کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کی نگاہوں پر قدر یاد کرنے کے لیے لوگوں کو بے روزی سے بچانے کے لیے ملک کو اسلامی معاشرے سے ریس کو نابود کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محمد کریم کے خدا نے اس قدم کرتی کی کوئی ایسا لا کوئی ایسی چیز اور استعمال کے لیے گھر سے باہر سڑکیں لوگ یہ سمجھے اور نہیں مرے کل گھر سے گھر کے اندر عورت جو گھر جی کے اندر جس گھر کے اندر کسی ہے محرم کہ آنا جانا نہ میں نے یہ اپنا پہلے بھی اپنا تھا اور اس اپنے گھر کے اندر جس میں کسی غیر محرم آدمی کی آمد نہیں ہے کوئی غیر محرم کی بے شام نکاح نہیں کرتی اور کس طرح کی چائے چلے کبھی کس طرح کی چائے پہلے سلوار جس قسم کی چائے ہے اس گھر کی چار دیواری کے اندر جس گھر کے اندر کسی غیر محرم کی نکاح نہیں کرتی لیکن گھر سے باہر غیر محرم کی نظام پہ ہیں کسی ایسی چیز کا استعمال عورت کے اس لیے جائز نہیں جو انسانی فطرت اور انسانی جذبات کے اندر کسی قسم کی تعریف کاری کے ساتھ ہے حتہ سے کچھ وہ یہ محمد الرسول صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے آپ نے یاد کروایا من دنیا اور مستی مجھے میں سب سے زیادہ جو چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک چیز خوشبو ہے اور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے دوارہ یہ تھی کہ آپ اس کم خوشبو کو پسند کرتے ہیں اس کم خوشبو لگایا کرتے ہیں کہ آپ کے پسینہ اخر سے اور اس کے تطرات سے بھی کس دوری کی اور نافے کی خوشبو آیا کرتے تھے اور اسی پاک بات کیا سر میں کر لیے سلاک اور سلاک جس رات سے اپنے گلر تھے وہ سارے کا رات نافارا راتہ خوشبو سے ما ہو جاتا تھا اس اتنی حضور کو خوشبو پسند تھی لیکن عورت کے لیے آپ نے کہا یہ جو عورت خوشبو استعمال کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے گھر کے اندر جو بھی جی شاید گھر سے باہر نکلتی ہے فرمایا جب تک وہ گھر میں پریکٹ کریاتی پیسے اس اس کا شدار سرکاروں میں کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ لوگوں کی نگاہوں کی کی کا اور لوگوں کے جذبات کی اندیش کا اور دوسری کے اندر بے حجاری کے سو کا ختم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تو خوشبو کو باذنگ کو شوریہ کو کہ کسی کے چھٹکے سے بھی عرب کے لوگوں کی نگاہیں اور تو کیتہ مستوری اس کے استعمال کو مسلمان وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرما یہود صرف ایک ماسٹر سے استھاپت کی ہے اس طرح ایک معاشرے سے کھاپ ہو گئی ہے بے حیائی صحافی اس طرح ایک معاشرے میں پھیل گئی ہے کہ اپنے نور مسلمانوں کے رکھنے والی عورتیں اپنے نو مسلمانوں کے اگر کاپڑوں کے نام کو ہو لینا ہو ہو اور سیتا ہو کوئی اور اس پر ہو تو کوئی بات ہے لیکن نہ سہرب رکھ کر نام سید رکھ کر نہ مسلمان کیا رکھ کر قدم اٹھا کے باہر کرتی ہے کہ مولوی کی ساری ویٹنگ کا یہ قدمے اٹھا کے باہر کرتی ہے اور اگر کوئی اسپے ٹوکتا ہے تو بے حیرت میدان میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں عورتوں کے حقوق کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا اور اگر یہ بات کی جائے کہ عورتوں کو جان لے اور جس طرح کی جو بات بے حیا کرتا ہے وہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کو تباہ کرنے کے خواہش کرتا ہوں کہتے ہیں عورتوں کے حقوق پہ حقبدی برداشت نہیں کریں گے اور بیر کسی چنت اس طرح کی بات کرنے والا شخص میرے پاس آیا تیس دن پہلے مشکل آپ کے کہنے کا جی آپ اس طرح کی بات کیوں کرتے یہ جی عورتوں کے اوٹے میں راتی میں نے کہا عورتوں کا حق یہ ہے کہ ان کو اس طرح اپنے گھر میں رکھا جائے جس طرح بادشاہ اپنی ملکہ کو رکھتا ہے کہ کوئی دوسرے اس پر نظر والے ایس نہیں کرتا یہ ہے کہ عورت کو اس طرح آغاز بنا دیا جائے کہ جس طرح گمشد کا گائے یا گچروں کی گائے بازاروں میں کوئی اس کا طالب نہیں ہے کوئی اس کی بہار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ میں اسلام میں سب جائے میں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں تو عورت کا خوشبو نکال لگا کر نکلنا بھی جائے گی آپ کو کیا تاریخ ہے میرے ساتھ ہم پھر اپنی ماں محروبی اگر یہ ہے تو اس کا ساتھ اپنی مان کے چوری کرتے اب میرا جواب سے روز دے گا رکھتا یہ جو نکلے بہت ان کو بھی اپنی ماں بہاری چھوڑ دیتے میرے ساتھ بے بادشی ہمارے بعد ہم اسماعیل فل رحمت اللہ ہے گجر والا کے انہوں نے ایک دفعہ تفریح کی سرمانے دے یہ ہی کمیشن میں بارش کار پوچھے لوگ یہ دوسروں کی بہو بیٹیاں تھی جن جس کے جسم کے ایک ایک حصے کا ذکر کیا ہے شاعری میں اپنی بیٹی کا ذکر کرتا تو بہتر دیکھ کے بہتر کیا کہتے ہیں لیکن کسی جو کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو اپنی کو بھی نکال دکھائے تو صحیح لو بھائی میں نے اب اس میرے کام کا آغاز بسم اللہ کر کے اپنے گھر سے کیا ہے لوگوں کی بہو دیکھیے اور پھر حیران کی بات یہ تاجب کی بات یہ ان پر کوئی تاجب نہیں ہے ان پر کوئی نہیں ہے ہمیں ہے معاشرے کے لیے کیا پر طبقہ موجود ہے کہ جس کی آپ پاس ہے شبل و حیا کی پٹی گزر چکی ہے جس کا دل ہٹ چکا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا ہے کہ آدمی جب ایک گناہ کا انتخاب کرتا ہے اللہ اس کے دل پر ایک سیاح ڈال ڈال دیتا ہے فرمایا دوسرے گناہ کا انتخاب کرتا ہے تو بہت نہیں کرتا اللہ دوسرا دھبا ڈال دیتا ہے تیسرے گرا ایک کام کرتا ہے تیسرا دان پڑ جاتا ہے چوتھے چوتھا دان پڑ جاتا ہے فرض پھر اس لیے کرتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو, ہو جاتا ہے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے زمین کا جس کا سارا دل سیاہ ہو جائے ہی ہوتا چل گنا کرتے ہوئے اس کو کوئی ایاب آسو ہم سمجھ سمجھتے ایک کپڑا ہمارے گاؤں سے گھر میں اس کا گنا ہونا دکڑ ہے کہ اس کے دل سیاح ہو چکے اس کے دل تاریخ ہو چکے اب اس کو اپنی بے حجابی اور بے حیائی کے بعد انہوں نے اٹھا کے شرح کا مزاج اڑایا رسول کا مداخ کہا مولوی کی اکل آدھی مولوی کا کیوں آیا کہ مولوی خدا کا نام لیتا ہے رکیلے نے ربت لکھوائی ہے جا جا کے ساری نے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے مزاق لایا خدا کا رسول کا سب نے اٹھایا ماض آدھی رو گے حا رکاط سوا پی کری مولوی کی داری میں سنتا اور مولوی کی حصل عادی عورت کی گواہی پوری عورت کی دلیت اڑان کا رزاخ رسول کی تعلیمات کر دم گنہ زاروں کے سوا کوئی نہیں بولا کسی بیان بڑے اقتدارہ کرنے والے سب سے جمیلیں جارے علی اس کی مریت سے پورا کا اجلاس ہوا ایک مخصوص واقعے کو پیسے لگے رکھ کر کاغذات میں جی گئی کہ حکومت کی سرکرتی گئی جس کا کو شہر سے پیڑ ہاتھ ہوا اس حکومت کی سرکرتی اس کی کوئی مثال صاف سب نہیں کہ جب بھی کئی وزیر اٹھاتا ہے سیدھا خدا میں ڈرنے نہیں جاتا کسی طرح سے جاتا ہے وہ آتا ہے دیتا ہے نیاز کو آتا ہے اور یہ سب شو لیتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس کی وجہ سے ملا جو کچھ ملا ہے اتنے کو تکلیف کی بات ہے وہ جو مار جون کے وبا پر نہیں بولے پروڑ کے وبا پر نہیں بولے نبی کی تعلیمات سے استحرک نہیں بولے اٹارہ مولیا نے اچھے بیٹھ دیا مل کر اور نزلہ پر اسے ظاہر نہیں کر سکتے میرا نام نے یہ کہا کہ ضہیر نے سمرے کے خلاف بات کر کے مواقع میں کتنا کسان پیدا کر دیا ہے